رحیم علام صحمد علامد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سہی الشہ ورثم البشہ باقی تمام سامعین برادر سب کو سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چھ پبلک دو ہے چھ شریف شروع تک کے اور رات فتح کا درخت نمبر دو سو اکاون ہے ہمارے سلسلے بس جو آسماء الشن میں راج فتح میں اور اس میں اعظم میں ہیں ہاں اس میں اعظم میں آج دسواں اسم کے سلسلے میں آج سے دو تین درسہ لوگوں کا دے چکا ہے یعنی یا عزیز یا عزیز کی جو ہے مقدس قسم کی لغوی توضیح اور تشری جو کچھ ہو سکا ممکن وہ آپ لوگوں تک پہنچایا اب جو ہے یا عزیز جو ہے جلجلال قرآن پاک میں قرآن پاک سے چند ایک نمونے اور آیات مجیدہ ذکر کریں گے جن میں العزیز کا مقدس اسم مبارک آیا ہے اور ساتھ یہ بتائیں گے یہ مقدس اسم قرآن پاک میں کتنی دفعہ آیا ہے تو رمضان مبارک ہے ہم زیادہ اسم میں لمبا نہیں کریں گے مختصر مختصر ہم لوگ دیں گے تاکہ آپ لوگ آسانی سے سن سکیں اور تسلسل جاری رہ سکیں اور پورا مہینہ یہ چھٹی ہونے سے بعد میں پھر ویسے بھی مجھے میرے گھر و مجبور کی وجہ سے اور کبھی طبیعت سی نہ ہونے کی وجہ سے چھٹیاں زیادہ دعوی شریف کا جس کا میں آپ سب سے معذرت اور رمضان مبارک میں ہم تھوڑا تھوڑا کم دیں گے کیونکہ دوسرے علماء کرام بھی درد دے رہے ہیں مختلف موضوعات پر تو تاکہ ان کو بھی سننے کا آپ ٹائم ہو تو اس طرف میں جو ہے سو نو درس نمبر ابلی دو سو پندرہ میں اس میں مقدس جو ہے یا عزیز و جلا جلال جو ہے قرآن اس کا عنوان قرآن پاگم العزیزلال جل قرآن پاغم سنات سے تو بقول مقال معلف میں یہ خود نہیں کا کتاب خصوصیات آسماء الحسنہ جو اصما الحسنہ کی جو ہے تشریح میں لکھا ہو جو کتاب ہے السنت الجماع کی غالم دین نے لکھا ہے اس کے بقول یہ سے مبارک جو ہے عزیز قرآن باغ میں کل 92 مرتبہ تکرار ہوا ہے 92 ٹو مرتبہ جو ہے قرآن باغ میں تکرار ہوا ہے جن میں سے چند مہرت بطور اقتصادے ہے اور لوگوں کو خدمت میں پیش کرتا چند مہرج صرف چند ہیں ہاں جی کیونکہ وہ سارا ننانوے مہرج سالہ تو مقصد نہیں ہے تاکہ قرآن باغ میں سس مقدس کے بارے سے تھوڑی سی توضیع ہو جائے یہ کہ قرآن پاؤں یہ عرص مقدس نائنٹی ٹو مرتبہ آنا ہی اس مقدس المقدس کی بہت بڑی حجلت کو بیان کرتے ہیں اور اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات اقدس کا اس صفت سے متشف ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ذات جو ہے جس طرح و رحیم ہے اسی طرح وہ العزیز بھی ہے ان میں سے پہلی آیت جو آپ کو نقل کر رہا ہوں وہ یہ ہے ان کا انت العزیز الحکیم ایک آیت ہے ان نََ عزیز الحکیم یہ سر بقر عہد نمبر ایک سو انتیس ہے تجمہ کیا ہے ان کا بے شک تو انت تو ہی یا اللہ العظیز الحکیم ہاں بڑا غالب آنے والا حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے یا اللہ بے شک تو بڑا غالب آنے والا ہر چیز پر غلبہ قدرت بے نہایت قدرت رکھنے والا طاقت ورژاد ہاں اور حکمت سے بھرا ہوا حکمت والے ذاتی حکیم وہ العزیز الحکیم میں الفلام العزیز الحکیم میں علام کے ساتھ جو ہے معجم المبارس میں الحکیم الام کے ساتھ تینتالیس بار آیا ہے جی الحکیم الفلام کے ساتھ تو ایک تو یہ مقدس سے سب اس شاید میں ایک آیا دوسری آیت جو ہے اللہ فرماتے ہیں فعالم انَ اللّہ عزیز الحکیم یہ سورہ بغرائے نمبر دو سو نو ہے اللہ فرماتے فعالم یہ صرف خبر نہیں دے رہے اللہ ہم مومنوں سے مخاطب ہے ہم مسلمانوں سے مخاطب ہے ہم آخل قرآن سے مخاطب ہے جنہوں نے مومن جس قرآن کو ہم مسلمانوں نے سینے سے لگا ہوا ہے ہماری کتاب ہے ہاں جی تو اس میں اللہ تعالی ہم مسلمانوں سے مخاطب ہو کے پوری پر انسانی سے مخاطب ہو کے جن سے ان سے مخاطب ہو کے فرمارے فعالم اے لوگو تم سب جانو جان لو تم اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات عظی ضل الحکیم علیہ السلام کے وغیرہ ہاں جی حسلہ بکرالمند دو سنو یعنی پس جان لو بے شک جو ہیں اللہ بڑا غالب آنے والا با حکمت ہے حکمت والی ذات ہے حکیم ذات ہے تو عزیز الحکیم جو ہے قرآن باغ یا بدون علیہ الام کے جو ہے قرآن باغ میں عزیز الحکیم اسی شکل میں ستارہ مرتبہ موجم المفارس میں آیا سترہ مرتبہ جوان سلیکل جو موجم العین قرآن الفاظ کے جو ہے آیات نکالنے کا جاننے کا جو ہے کتاب ہے اس میں قرآن باغ کی کون سی آیات کہاں ہیں اس میں ہمیں نکالنے میں آسانی ہوتی ہے تو موجو ال مبارس کے استعداد کے لحاظ سے تینتالیس جمع ستارہ یعنی تینتالیس مرتبہ علیہ کے ساتھ اور ستارہ مرتبہ علیہ برام کے تو کل سات مرتبہ جو ہے یہ مقدس رسم جو ہے قرآنِ پاک میں وارث ہوا ہے یعنی سب سے زیادہ یہ رسم مقدس العزیز الحکیم کے ساتھ آیا علیہ اسلام کے ساتھ زیادہ ہے اس سے ہمیں یہ بات تو بآسانی سمجھ میں آتی ہے کہ العزیز کا الحکیم کے ساتھ اتنی کشی تعداد میں قرآن پاک میں وارد ہونا عزیز بھی ہے غلبہ والی ہے طاقت والی ہے پوری طاقت اور پوری غلبہ والی ہے تو تسلط لڑنے والے ذات ہیں اور ساتھ حکمت کے لباس بھی حکیم بھی تو شامی یہ بات تو بآسانی سمجھ میں آتی ہے کہ العزیز کا الحکیم کے ساتھ اتنی کشی تعداد میں قرآن پاک میں وارد ہونا ہمیں یہ ہدایت فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی العزیز کی قوت و طاقت ملّٰ کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی العزیز کے منع کہ قوی ہے قوتِ ملّٰ طاقتِ ملقہ کا مالک ہے ہر چیز پر غلبہ رہنے والا تو اللہ تعالیٰ جو ہے جامعہ یہ درش ہے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی العزیز کی قوی و طاقت طاقتِ ملّٰ کو اللہ حدیث کہ قوت و طاقت ملغا کو بے لگام استعمال نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا کے طاقتور ظالم مجاور حکمران بادشاہان کرتے ہیں تصرحات میں قوت آ گیا سب کو پسا دیتے ہیں اپنے مخالفین کو لیکن اللہ تعالیٰ یہ سنی کیونکہ وہ طاقتور ہیں سب سے زیادہ طاقتور ہے کبھی ہیں لیکن وہ اپنی طاقت کو بدون کسی حکمت کے فتح ہے کہ ہاں جی استعمال نہیں کرتا جس طرح دنیا کے طاقتور ظالم جابر حمران و بادشاہ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں اپنی طاقت کو پھیلگام استعمال کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت متلقہ کو این حکمت کے مطابق اس کائنات میں بروئے کال لاتا ہے اپنی قدرت و طاقت متغقہ کو جس کا کوئی نہیں ہے اللہ کل شین قدیر ہے ہر چیز پر غلبہ لانے والی ہے وہ تو طاقت متلقہ کا مالک ہے تسلط ملقہ کا مالک ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی قدرت و طاقت متلقہ کو این حکمت کے مطابق اس کائنات میں بروئی کار لاتا ہے اور اس کے تمام امور حکمت و فتحفے کہ تحت ہے اللہ تعالیٰ کی اور حکمت سے سرسود خارج نہیں ہوتی ہے ہاں جی یعنی ایک کے سرے کے برابر بھی اللہ اللہ حقوق کام فلسفہ و حکمت کے خلاف نہیں ہے سر سودن خارج نہیں ہوتے اور اللہ نے جس کسی کو بھی قدرت و طاقت دیا ہے بندوں میں سے اسے بھی حکمت کے ساتھ دیا ہے جس کو دیا حکمت کے ساتھ دیا ہے اس کی کوئی بھی انعامات بدون حکمت کے نہیں ہوتے ہیں اللہ بندوں کو کسی کو علم دیتے ہیں کسی کو مار دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں کسی کو دیتے ہیں تو جو بھی نعمات دیتے ہیں تو وہ بنِ حکمت کے نہیں ہوتے اسی لیے جو ہے اس ذاتِ پاک نے خود کو حکیم بھی کہا ہے یعنی اس کے تمام امور کمال حکمت کے تحت ہوتے ہیں اللہ نے اپنے لئے حکیم بھی كہا مطلب کیا اس کے تمام امور کمال حکمت کے تحت ہوتی ہے جام پاتی ہے تو یہ مختصر تو توری جو ہے ان دو آیتوں کی ہو گئی کہ ان نکائتل عزیز الحکیم دوسری آیت جو کہ سرح بگر کے عدم میں سونتیس ہے اور دوسری آیت جو ہے فالم ان لوگوں جان لو اس حقیقت کو اس کائنات میں غور و فکر کر کے تدبر کر کے ہاں جی قرآن پاک کی ان مقدس آیات میں صحیح طریقے سے سوچ و بچار کر کے تدبر کر کے اس حقیقت پر ایمان لیاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی صرف سنی سنائی نہیں فالم تم خود جانو خود جاننے کی کوشش کرو تدبر کر کے اس کا اعنان میں قرآن پاک میں آیاتِ آفاکی اور انفس میں جان اللہ حقید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہاں جی ہر چیز سے زیادہ قدرت مند طاقتور اور حکمت والی ذات ہے بہت عظیم ذات ہے ذہنی میں تو جو ہے چونکہ رمضان مبارک سے زیادہ درست لمبا ہونے سے آپ لوگوں کو مشکل ہوگا کہ مختصر درست دے رہا ہوں علام صاحب کو اللہ تعالیٰ کی ناسمال حصنا کے ذریعے سے صحیح معرفت کی توفیق عطا کروں